سوال آیا پہلا سوال جو آیا پہلے اسیرینس نے شمالی مملکت جو تھی اسرائیل کی اس کو ختم کر دیا یہ کوئی ختم کیا انہوں نے کیافی پہلے سات آٹھ سو برس قبل حضرت مسیح کے اس کے بعد جو اصل آیا ہے نبوکڈ نظر جو نمرود تھا عراق کا اس کا حملہ ہوا ہے. پانچ سو ستاسی قبل مسیح میں یروشلم کو برباد کیا چھ لاکھ کو قتل کیا چھ لاکھ کو قیدی بنا کے لے گیا اور یہ کہ یروشلم میں دو اینٹیں سلامت نہیں رہنے دیں فیکل سلیمانی کو بسمار کر دیا یہ ان کا بدترین دور آیا تقریباً سوا سو برس یہ کیپٹیوٹی میں رہے بیبی میں چھ لاکھ کو ہانک کر لے گیا وہاں پر بدترین دور تو پہلا عروج اس کا جو کلائمیکس تھا وہ داؤت اور سلیمان کا دور حکومت اور پہلا زوال جس کا یہ سمجھیے کہ سب سے نیچے کی پوزیشن یہ ہے جو کیپٹیوٹی کا دور ہے ان کا اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام ان میں آئے اللہ نے بھیجا انہوں نے دعوت اصلاح توبہ کی مناوی کی پھر یہ لوگ کچھ ٹھیک ہوئے ادھر یہ کہ ایران نے حملہ کیا تھا عراق پر اور ان کو آزاد کر دیا تھا کہ جاؤ تم کہ خورس نے دل نے کہ تم جاؤ اور جا کر اپنا شہر دوبارہ آباد کر لو تو یہ پھر آگے حضرت عزین کے ساتھ ہو کر آئے ہیں تو یہ تقریباً چار سو اٹھاون قبل مسیح میں پھر یہ دوبارہ آئے ہیں تو یہ سمجھیے کہ سوا سو برس تک یہ جو شہر ہے اجڑا پڑا رہا ہے اسی دوران میں حضرت عزیر کو اللہ تعالیٰ نے سو برس کے لیے سلائی بھی رکھا ہے وہ بوت من پر تاریخ کر دی تھی جو سورہ بکرا میں ہم پڑھ کر آئے ہیں یہ سارے واقعات کو آپ پھر ان کے اندر یہ کہ ایک نیکی کی عروج ان اتنا سلطنت قائم ہوئی اور وہ جہاں تک دنیاوی حدود ہیں زمینی حدود وہ حضرت سلیمان کی مملکت سے بھی بڑی تھی یہ ان کا دوسرا دور عروج ہے دیکھیں پھر ان کے اندر آیا پھر خرابی آئی پھر وہی دنیا پرستی وہی عیاشیاں وہی بدماشیاں وہی مشرقانہ او اس کے نتیجے میں پھر ان پر جو کوڑے پڑے ہیں وہ پہلے تو پڑے ہیں یونانیوں کے ہاتھوں سکندر مخدونی نے پہلے فتح کیا ان کو پھر سلوکس نے اس کا اس سے پیسہ تھا وہ ان پر حکمران رہا ہے اس کے بعد یہ ہے کہ پھر رومنز آ گئے رومنس نے ان کو فتح کر لیا ان کی حکومتیں چلتی رہی یہ دوسرا دور ہے اس دور میں پھر یہ ہے کہ رومن ہی کے ہاتھوں سن ستر عیسوی میں دوبارہ یروشلم تباہ و برباد ہوا ایک لاکھ تینتیس ہزار یہودی ایک دن میں قتل کیے پھر دوبارہ وہ ٹیمپل یاکل سلیمانی جو دوبارہ تعبیر کر لیا تھا حضرت عزیر کے بعد پھر وہ مسمار کر دیا گیا اور وہ آج تک مسمار پڑا ہوا ہے اور گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے کے وقت پانچ سو برس ہو چکے تھے اس کو مسمار ہوئے ہوئے سن ستر عیسوی میں وہ مسمار ہوا اور پانچ سو اکہتر میں حضور کی پیدائش ہے یعنی آپ کی پیدائش بھی پورے پانچ سو برس بعد ہوئی ہے جب کہ یہ رومیوں کے ہاتھوں ہے قلع سلیمانی تواہو برباد کر دیا گیا تھا یروشلم میں پھر کوئی متنفظ نہیں رہا لیکن یہ کہ بعد میں جو ہے ان کو یہاں سے نکال باہر کیا گیا ان کا ڈائس شروع ہو گیا وہ ڈایس اس صدی کے شروع میں ختم ہوا ہے وہ پھر میں بعد میں بات کروں گا یہ ساری داستان بڑی اہم ہے اس لیے کہ یہ سابقہ امت مسلمہ ہے یہ وہ امت مسلمہ ہے جس کے ہاں چودہ سو برس تک نبوت رہی جس کے ہاں تین کتابیں ناگی ہوئی ہیں جن کے بارے میں قرآن میں دو جگہ ہے یا فضلتکم العالمین میں نے تمام جہان بالوں پر تمہیں فضیلت دی تو اسی طریقے سے پھر ان کو معذول جب کرنے کے بعد ہم سامنے آئے ہیں تو حضور نے بتایا وہی وہ کچھ تم پر بھی ہوگا اور وہی وہ کچھ ہم پر بھی ہوا ہے ہمارا بھی پہلا عروج اربوں کی زیر قیادت تھا پھر سوال آیا پہلے پٹائی ہوئی کروسینڈرس کے ہاتھوں پھر جو پٹائی ہوئی ہے بڑی پٹائی جو ہوئی ہے وہ ہوئی ہے پھر ہلاکو اور چنگیز کے ذریعے سے فتنہ تاتار اس کے بعد پھر جو ہے وہ قیادت بدل گئی عربوں کی قیادت کے بجائے ترکوں کی قیادت آ گئی وہ وہی لوگ جنہوں نے لاکھوں کروڑوں مسلمان قتل کیے پھر وہ ایمان لے آئے اسلام لے آئے انہی کے ذریعے کے مختلف حکومتیں بنی ترکان تیموری اور ترکان نے صفوی اور ترکان سلجوقی اور ترکان عثمانی لیکن اس کے بعد پھر ان پر بھی زوال آیا وہ ہم نے دیکھ لیا اس صدی میں گریٹ اوٹومان امپائر جو ہے اس سدی کے شروع میں ختم ہو گئی اور ہم پر بھی جو دوسرا جو دور آیا عذاب کا وہ یورپ کی قوموں کے ذریعے سے آیا کہیں انگریز آ گئے کہیں فرانسیسی آ گئے کہیں اطالوی آ گئے کہیں اسپینڈس آ گئے کہیں ڈچ آ گئے تو جیسے کہ یہودیوں پر بھی دوسرا عذاب جو آیا تھا وہ گریکس اور رومنس کے ہاتھوں اسی طریقے سے مسلمانوں پر بھی دوسرا زوال کا دور جو آیا ہے وہ یوروپین کولونیل پاورس کے ہاتھوں آیا ہم نے یہ طے کر دیا تھا پہلے ہی سنا دیا تھا بڑی اسرائیل کو کہ تم اپنی تاریخ میں دو مرتبہ بہت فساد مچاؤ گے اور بہت سرکشی کرو گے فیضا جہاں واد و جب ان دونوں میں سے پہلے وعدے کا وقت آ گیا عباد اللہ اولی باسن ہم نے تم پر مسلط کر دیے اپنے ایسے بندے جو بڑی سخت جنگ کرنے والے بڑے سخت جنگجو تھے فجاسو جاسو خدانت دیار تو وہ تمہاری آبادیوں میں ملکوں میں گھس گئے بکان وادہ مفولہ اور وہ وعدہ جو اللہ کا تھا وہ پورا ہو کر رہا یعنی جب تم شرارت کرو گے جب تم دین سے برگشتہ ہو جاؤ گے جب تم اللہ کی کتاب کو اللہ کے قانون کو جو ہے وہ مذاق اور ہنسی بنا لو گے تو پھر تم پر ہمارے عذاب, عذاب کے کوڑے پڑیں گے یہ میں بتا چکا ہوں پہلے یہ کوڑے آئے سیریمس کے ہاتھوں جنہوں نے ختم کر دیا اسرائیلی مملکت کو پھر یہ آئے نبوکٹ ندر کے ہاتھوں بیبیلونس کے ہاتھوں جس نے کہ ین شلم کو بھی برباد کیا چھ لاکھ کو قتل کیا چھ لاکھ کو ساتھ لے گیا اور حیکل سلیمانی بسمار کر دیا سمر رد نالقم ال کرئے پھر ہم نے تمہاری باری لوٹائی ان پر پھر اللہ تعالی نے ان کو پھر ایک مرتبہ پھر وہ دی سہارا دیا چاہے وہ سہارا ایرانیوں کی وجہ سے ہوا کہ خورص یا سائرس نل کر اس نے اب عراق پر حملہ کیا اور پھر یہاں پہ ان کو اجازت دی دی کہ تم چلے جاؤ اور جا کر اپنا شہر دوبارہ آباد کر لو تو یہ واپس آئے سمرکوم کر رکھا رہے تمہاری باری لوٹا دی ان پر وہ اور تمہاری مدد کی بے امبال کے ذریعے سے بھی وہ بنی اور اولاد بیٹوں کے ذریعے سے بھی وہ جال ناکم اکثر اور پھر ہم نے تمہیں بنا دیا ایک کثیر تعداد والی قوم تم پھلے پھولے پھر ایک بڑی پراسپرس قوم بن گئے ان احسن تم احسن تم کو تم نے اگر کوئی بھلائی کمائی تو اپنے نفس کے لیے بھلائی کمائی. اپنے لیے, کمائی اپنے لیے کمائی اپنے فائدے کے لیے بھائی نشا تم اور اگر کوئی برا کام کیا تو وہ بھی اپنے لیے کیا اس کا وبال تم پر دنیا میں بھی آیا اور آخرت میں بھی اس کا عذاب آئے گا فیضا جاواد آخرتیں جب وہ دوسری مطلب کی وہ سرکشی اور تمدد اور شیطنت تمہاری اور تمہارا جو ہے دین سے بردشتگی کا دور آیا تو دوسرے وعدے کا وقت آیا لے یسو وجو حکم یہاں وہ الفاظ محضوظ سمجھیے باسما علیہ عباد الغنا اولی باسن شریر وہ گویا کہ الفاظ یہاں ریپیٹ نہیں کیے گئے دوبارہ پھر ہم نے تمہارے اوپر ایسے زوردار لوگوں کو مسلط کیا لے یسوع وجو تاکہ وہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں تمہارے ہلیہ بگاڑ دیں بولے یدخل مسجدہ کما دخل اولولہ مرا اور وہ داخل ہو مسجد میں یعنی مسجد اقسا میں ہیکل سلمانی میں جیسے کہ وہ داخل ہوئے تھے پہلی مرتبہ جیسے بے حرمتی کی تھی بےبولون بی بی بی بی بی بی بی بی سے بیت المقدس کی اور ہیکل سلیمانی کی ایسی بے حرمتی پھر کی ہے ٹائٹس رومی نے سنسد تک عیسوی میں بھیل کو مسمار کر دیا مسجد کما دخل براہ بلب رو ما اللہ تطبیرہ اور یہ کہ تباہ برباد کر دے ہر اس شے کو جس کے اوپر بھی ان کو اختیار اور قبضہ حاصل ہو جائے اشاء رب کو میں یہ دور گزر چکے دو برس یعنی ان کا سیکنڈ جو سمجھیے کہ زوال کی انتہا تھی وہ چلی آ رہی تھی پانچ سو برس سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے کے وقت تک ایک عروج ایک زوال پھر عروج پھر زوال اور زوال کو پانچ سو برس ہو گئے تھے جبکہ حضور کی بے ہوئی اور یہ قرآن نازل ہوا ان حالات میں کہا جا رہا آسا رب کو میں تمہارا رب اب بھی تم پر رحم فرمانے کو تیار ہے ممکن ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے وین تم اگر تم نے وہی رویش اختیار کی وہی کفر کیا وہی حق کو ماننے سے انکار کیا اور ایراس کیا ادنا پھر ہم وہی کچھ کریں گے جو ہم نے پہلے کیا تھا وہ جالنا جہنم مل اور ہم نے کافروں کے لیے جہنم کو تو باڑہ بنا رکھا ہے جیل تو بنا رکھی ہے ہم نے جو ان سب کا احاطہ کر لے گی جس طرح کے جانوروں کے باڑے میں بند کر دیا جاتا ہے اسی طریقے سے قید خانہ ہم تیار کر رکھا آخرم کا قید خانہ تو ہے ہی اس دنیا میں بھی تم پر آداب کے کوڑے برسیں گے حاجل قرآن ہی دیکھو اب یہ قرآن جو ہم نادری کر رہے ہیں اپنے بندے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ گویا کہ اب شاہ درا ہے اللہ کی رحمت میں داخل ہونا ہے تو اس سے داخل ہونا ہوگا اس کو مانو تو تمہارے لیے اللہ کی رحمتوں کے دروازے پھر کھل جائیں گے جو بھی اللہ نے وعدے کیے ہیں اپنے اس آخری نبی اور ان کی امت کے لیے تم بھی اس میں شامل ہو جاؤ گے انہیں کی برکتوں سے تم بھی حصہ پاؤ گے ان حاضل ہے اقوام یقیناً یہ قرآن ہے جو اب راستہ دکھا رہا ہے رہنمائی کر رہا ہے اس راہ کی طرف جو سب سے سیدھی ہے اقوم ویو بشر المومنین اور بشارت دیتا اہل ایمان کو اللہ دظین یامر جو نیک عمل بھی کریں کبیرہ کہ ان کے لیے بہت بڑا عجر ہے وہ ان اللہ اللہ بالآخرہ اب جہاں بھی وہ بات آتی ہے عمل کی خرابی کی تو ایمان بالآخرہ کا اور وہ لوگ کہ جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر آترنا لحم عذاباً علیما ان کے لیے تو ہم نے فرام کیا ہوا ہے دردناک عذاب یہ پہلا رقو آیات کا بہت ہی اہم ہے تاریخی اعتبار سے اور اس کو سمجھنا چاہیے یہ خد و خال یہ ہماری ہی گویا کہ امت مسلمہ ایک ہم ہیں الحمدللہ للہ امت محمد میں شامل ہے لیکن یہ بھی ایک امت مسلمہ تھی یہ سابقہ امت مسلمہ ہے اور ابھی یہ ختم نہیں ہوئی یہ موجود ہے اگر ڈپوسٹ ہے معذور کر دی گئی ہے وہ دوسری بات ہے اور تقریباً دو ہزار برس سے یہ بڑے سختیوں کے اندر تھی لیکن اب تقریباً سو برس سے یہ ابھر کر آ گئی ہے اور یوں سمجھیے کہ اب دو پتنگیں اوپر چڑھ رہی ہیں ایک سابقہ امت مسلمہ کی انیس سو سترہ سے چڑھنی شروع ہوئی بال فور ایکشن انیس سو اڑتالیس میں اسرائیل بن گیا انیس سو سڑسٹھ میں اسرائیل کی جو توسیع ہو گئی انیس سو اکیانوے میں آپ کو معلوم ہے کہ جو اس کا ارموں میں ایک ہی دشمن ہو سکتا تھا جس سے اسے خطرہ تھا عراق اس کا برکس نکال دیا گیا اب وہ اس پورے علاقے کے اندر تو اتنی بڑی طاقت ہے کہ کسی عرب ملک کے اندر یہ جرت نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کا مقابلہ کر سکے لیکن یہ کہ امت مسلمہ میں بھی رینائسنس شروع ہوا ہے یہ بھی اپنے انتہائی زوال کو پہنچ چکی تھی اس صدی کے آغاز میں پہلی جنگ عظیم کے بعد جب سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی خلافت ختم ہو گئی انیس میں تو اس کے بعد سے یہاں بھی ایک رینائسنس شروع ہو چکا ہے یہاں بھی پھر آزادی کی تحریکیں چلیں پھر جو ریوائیول کی تحریکیں یہ آئی آئی تحریکیں جماعت اسلامی کی تحریک اخوان کی تحریک مسجوی پارٹی اسی طریقے سے جو ایران میں تھے خدائی یہ تحریکیں چل رہی ہیں تو اس کو بھی جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ جو صدی ہماری گزری ہے اب ختم ہو رہی ہے اس صدی کے دوران ہمارا ایک زوال کا عمل بھی چل رہا تھا اور ایک یہ کہ ایک, ایک نئی ایک ترقی کی طرف بھی ہم آگے بڑھے ہیں رفتہ رفتہ یہ دونوں پروسیس سائڈ بائی سائڈ مراج البری نے بینا بر ضخال یافزیان یہ دونوں عمل چل رہے ہیں ان تمام چیزوں کا صحیح صحیح اندازہ ہونا چاہیے ذہن میں خاکہ ہونا چاہیے تاکہ کوشش دین کی خدمت کر رہا ہوں تو اسے معلوم ہو زمان و مکان کے اعتبار سے میں کہاں ہوں کس جگہ کھڑا ہوں ماضی کیا ہے سامنے کیا ہے دہنے بازنے کیا کیا حالات ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہے ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے چنانچہ وہ جو میں نے چند کتابوں کا تذکرہ کیا ان کو غور سے پڑھیے دو مختصر ہے دو ذرا اس سے بڑی ہے یا انسانوں بشر میں دعا ہوں بالخیر اور انسان پکار بیٹھتا ہے شر جبکہ وہ پکار رہا ہوتا ہے اپنے نزدیک خیر یعنی جب انسان دعا کرتا ہے اللہ یوں کر دے اسے یہ معلوم نہیں کہ یہ اس کے لئے شر ہے مانگ رہا ہے جیسا کہ ہم پڑھ چکے سورج بکر ہمیں آسان تک رہ شا خیر اللہ کو خیر اللہ یہ چیز مجھ سے دور کر دے جو چیز تم ناپسند کرتے ہو حقیقت میں اس وقت مارا خیر ہے وہ آسان تو ہندو شہین شرولتوں اور ہو سکتا ہے تم کسی شے کو پسند کرو اور اس میں تمہارے کے لیے شر ہے اللہ یا اللہ جانتا تم نہیں جانتے اصل بات کیا کہ اللہ کے حوالے کیا جائے تفیظ اللہ اے اللہ تیرے حوالے سپردم بے تو مایا خیشرا تو جانی حساب کم و بیشرا تیرے علم میں جو چیز میرے لیے خیر ہے وہ فیصلہ فرما دے چاہے مجھے اچھی لگے یا بری لگے, لگے لیکن تیرے علم میں اللہ انتخیروں کا بے علم کہ قدرت کہ آتی ہوں میں تو تیری قدرت سے قدرت چاہتا ہوں تیرے علم سے خیر چاہتا ہوں مجھے کیا پتا ہے کس میں خیر ہے کس میں شر ہے تو جانتا ہے لیکن انسان کیا ہے وہ تو اپنی عقل کو آگے رکھتا ہے اللہ یوں کر دے ایسا ہو جانا چاہیے حالانکہ اس کو نہیں معلوم کہ بے وقوف جو شے مانگ رہا ہے وہ اس کے لیے خیر نہیں ہے شر ہے و ید النسان و بشر میں <بِلْخَيَر> اور انسان ہے اپنے لیے شر وہ مانگ رہا ہوتا ہے اپنے اپنے خیال میں اپنے ضور میں خیر و کان انسان اور انسان بہت جلد باز ہے اس جلد بازی کی وجہ سے شارٹ سائک کی وجہ سے وہ شر کو خیر خیر کو شر سمجھ بیٹھتا ہے وہ جال و نہار آیا تعلق ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنا دیا ہے وہ ماہا نہ تو ہم نے رات والی نشانی کو تو تاریخ بنا دیا اسے, اسے مٹا دیا محفو کر دیا بجالنا آیتن نہارے گوسرتاً اور دن والی نشانی کو ہم نے سلجھانے والی بنا دیا روشن کر دیا لے تب تفضل میرے رب تاکہ اس روشنی کے اندر تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو تمہاری جو معاشی جد وجہت ہے اس کے لیے بھاگ دور کر سکو والے تعلم و عدل سلینا اور دن اور یہ رات کا جو فرق ہے تفاوت ہے الٹفیر ہے اسی سے پھر ہم نے یہ نظام بنا دیا کہ تم حساب کر سکو سالوں کا اور یہ سارا جو تمہارے نظام الاوقات ہے ایک دن ایک رات ایک دن ہو گیا پھر ایک دن ایک رات اس طرح بڑھتے بڑھتے پھر ہفتہ بنتا ہے جو پھر اس کے بعد جو ہے وہ مہینہ اور سال وہ کل شعین فصل اور ہم نے ہر چیز کو پوری طرح کھول کھول کر بیان کر دیا ہے وہ کللہ انسانی الزم نہ ہو انہوں کے ہی اور ہر انسان کے ہم نے چپکا دیا ہے اس کی قسمت یا اس کی نحوست یا اس کی خوش مختی یا اس کی جو بھی ہے بدقسمتی یہ سب چیزیں انسان کی اپنی گردن میں ہم نے کہیں چپکا دی ہیں اب اللہ جانے کہ یہ کوئی واقعہ اس کی کوئی مادی حقیقت بھی ہے شاید کوئی بلینڈ ایسا ہو ابھی جو ابھی تک ہمارے ڈسیکشن میں نہ آیا ہو کوئی بہت ہی مائکروسکوپک ہو اور اس میں کوئی بڑا ہی یوں سمجھئے کہ مائکروسکوپک کمپیوٹر اللہ نے لگا رکھا ہے یہ سب ہو سکتا ہے کچھ ممکن نہیں کہ پھر ہمیں کہیں معلوم ہو کہ یہاں پر کوئی چیز ہے وہ نوکری اس کی گردن میں کوئی شے ہے کہ جو ہم نے وہاں پہ لٹکا دی ہے بک اللہ انسانی ن الزمنا ہو طارہ کا لفظ جو آتا ہے عام طور پر تو لہو کے لیے آتا ہے لیکن یہ کہ اس کے ساتھ یہ جو بھی قسمت ہے کسی کا مقصوم ہے جو بھی اس کو ملنا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں انسان کی وہ حق انسان کے ساتھ گویا کہ اس کی وہ کتابیں امول کتاب میں سے اللہ تعالیٰ نے جو اس کا کھاتا ہے اس کا ڈیبٹ کریڈٹ وہ یہاں پر لگا دیا بنخن جو لہو یوم قیامت کتابوں یلکا منشورہ اور ہم نکال لیں گے اس کے لیے قیامت کے دن سے ایک کتاب کی شکل میں جسے وہ پڑھے گا کھلی ہوئی کتاب یعنی یہی پر شاید وہ کوئی لگا ہوا ہے کوئی ریکارڈر ہے کہ جس کے اندر وہ سارے ہمارے افعال و اعمال ریکارڈ ہو رہے ہیں چاہے وہ کتنا ہی مائکروسکوپک ہو اور اس کے بعد اس کو نکال کر جو ہے وہ رکھا جائے ایک چپ کے اندر آپ کو معلوم ہے چپسی کا تو سارا کھیل اس وقت دنیا میں چل رہا ہے اس میں آپ کی پوری زندگی کی فلم موجود ہے آپ نے ایک ایک حرف جو زبان سے نکالا وہ موجود ہے آپ کے ذہن میں جو جو خیالات آتے رہے وہ موجود ہیں آپ کے دل میں جو جو نیتیں پروان کرتی رہی وہ موجود ہے وہ ایک چپ جو ہے کفایت کرے گا وہ کل لا انسانی ہو تعائے رہو فی ان کہیں جو لہو یا مل قیامت کتابیں اور کہہ دیا جائے گا اتنا کتاب خود پڑھ لو اپنی کتاب یہ اپنا اعماللہ میں خود پڑھ لوں کفاب نفس لی یوما علیہ تم خود بھی آج کافی ہو کے حساب کر لو ڈیبٹ کریڈٹ کا حساب جوڑ لو یہ سارا تمہارے سامنے تمہارا کچا چٹھا موجود ہے منیست فعن نما یا نفسئی جو کوئی بھی ہدایت پہ آتا ہے ہدایت کو اختیار کرتا ہے تو وہ اپنے بھلے کے لیے اپنے فائدے کے لیے وہ منظما یو اللہ علیہ اور جو گمراہ ہوتا ہے ظاہر بات ہے وہ اپنے اوپر ہی اس کا وبال لے گا گمراہ ہوتا ہے اپنے اوپر اپنے خلاف اپنے اوپر ہی ببال لے گا بلا تذر و واضحت وزراخرا اور دیکھو نہیں ہوگی کوئی جان اٹھانے والی کسی اور کے جان کے بوجھ کو ہر ایک کو اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے جو بھی آپ کے اعمال کا انبار ہے وہ آپ کے کندھوں پر ہوگا کوئی اور نہیں اٹھا سکے گا بلا تزر و واضحت وزراخرا و ماں کنہ معذبین حتانہ سورا یہ میں نے پہلے بھی حوالہ آج دیا تھا آج یہ اللہ کی سنت رہی ہے کہ کسی قوم کے اوپر عذاب ہلاکت عذاب استحصال چھوٹے عذاب تو آتے رہتے تھے لیکن یہ کہ بڑا عذاب جس سے کہ قوم کو نسیحم منسی کر دیا جائے جیسے قوم نوح اور قوم حود اور قوم صالح پر آئے وغیرہ ان کے بارے میں اللہ کا قانون یہ ہے کہ جب تک رسول کو نہ بھیج دیا جائے رسول حق کا حق ہونا واضح نہ کر دے کوئی اشتباہ نہ رہے حق مبرحن ہو جائے اتمام حجت ہو جائے رسول مبشرین وبنزرین علیہ اللہ یقون اللہ سے اللہ حجت الباد رسول اس کے بعد عذاب آتا تھا مماکل نہ معذبی نہ حتہ نہ پاسا عذاب جینے والے نہیں رہے ہیں جب تک کہ رسول نہ بھیج دیں وہ کا کریت نہ برنا مترفیہ اور جب ہم فیصلہ کر دیتے تھے کہ کسی بستی کو یا کسی علاقے کے رہنے والوں کو ہلاک کرنا ہے تو پھر ہم کھلی چھوٹ دیتے تھے اس کے جو مرف الحال لوگ ہوتے تھے دولت والے پیسے والے ان کی رسی دراز کرتے تھے وہ خوب ادھم مچاتے تھے فز کو فجور لاہ و عیاشیاں بدماشیاں اس کا بازار گرم کر دیتے تھے وہ حق کا یہاں تک کہ وہ گویا کہ بھٹی پوری طرح دہک جاتی تھی اور وہ بستی یا وہ علاقہ جو عذاب الہی کا پورے طور پر مستحق ہو جاتا تھا وہ حق کاف مرنا تو پھر ہم اسے اس بستی کو اکھاڑ کر پٹخ دیتے تھے اللہ کی طرح سے عذاب آ جاتا تھا یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ عذاب آنے میں سب سے بڑا حصہ جو ہوتا ہے کسی قوم کے سرمایہ داروں کا ہوتا ہے ان کی رنگ نلیاں ان کے ایش اور ان کی عیاشیاں ان کی بدماشیاں جو ہیں در حقیقت وہ عوام اگر روک نہیں رہے تو وہ بھی مجرب ہو گئے ہاں جو روکنے والے ہیں نہیں ملک کرنے والے ان کو اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے ورنہ یہ کہ جن لوگوں نے ان کو روکا نہیں گویا کہ وہ انہی کے حکم میں ہیں کم مِنَ کم آنا میں اور کتنی ہی نسلوں اور قوموں کو ہم نے ہلاک کیا ہے روح کی قوم کے بعد وہ کفاب رب جنوب اعباد ہی اور آپ کا رب کافی ہے لوگوں کے گناہوں سے واقف ہونے کے اعتبار سے وہ جانتا ہے کفا بے رب کب جنون میں اعباد ہی خبیر بصیرہ خبیر اور بصیر ہونے کے اعتبار سے خوب جانتا ہے کس نے کیا کمایا ہے کس نے کون کون سے گناہ جو ہے اپنے ناما امال میں درج کرائے